من من النور ودکرہم دینی اللہ, اِنَّ اللہ نے موسا الحسلاتو سلام کو اپنی نشانیاں دے کر کے جا کہ لوگوں کو ان انفرج اور مقام ظلماتی نور اپنی قوم کو تاریخی سے روشنی کی طرف نکالیں وزر بھی ایام اللہ اور اللہ کے دنوں یعنی تاریخ کے واقعات تاریخی حقائق سنا کے انہیں ان نقدارے کا رہا یا کہ شکور یقیناً اس میں ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر گزار آدمی کے لیے نتیہ ہیں نشانی ہے مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے عیام ماضی کا آئینہ یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے بہت سی حصیقتیں اور نشانیاں رکھتا ہے گذشتہ خطبہ جمعہ میں باہر بھر میں ہونے والے ایک طائے خاجح اور حادث سلیمہ یعنی واقعۂ کربلا کے متعلق چند ایک اہم بار میں ایک سوتا کیے تھے کہ جنہیں ملبود خاطر رکھنا ہر اس بندے کے لیے ضروری ہے جو اس موضوع پر لفشائی کرنا چاہے آج اسی واقعہ کے چند اہم بعد اور اس کا کچھ تھوڑا سا پخت منظر اور مختصر سی رول وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ حقائق مزید واضح ہو جائیں اور موضوع کا چھوٹا پہ بڑا اور بنائی ہوئی باتیں ان کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے نا حسین بدی ابار جی ان کی آپس میں جو آویزن تھی اس کے متعلق سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان دونوں کے گرامی قدر والے ہیں سیدنا علی بن عبی طالب عنہ اور سیدنا معاویہ بن عبی سفیان اور مادن کی چپ کلچ رہی ہے معاویہ بن علی سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ سیدنا علی جو آویدش رہی وہ اس حد تک رہی کہ مسلمان تقریباً پانچ سال چھتیس ہجری سے لے کے چالیس ہجری تک کھانا جنگی کا شکار رہے اور جنگلوں کی فیم جیسی جنگیں انہی اجام میں ہوئی اور مسلمانوں کی آپسی اس یورش کی وجہ سے کوئی بھی علاقہ کابلوں کا مسلمان خطا نہیں کر سکے ان اجام دوسری بات یہ ہے کہ اسے مغل اقتدار کی رساکشی قرار دینا یہ نہایت نام حاصل بات ہے اور انعام صحابیت کے سے بہرحال یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں یہ دونوں دو جلیلوں کا در صحابہ سیدنا نام علی اللہ عماروں اور شہید نام خرابیہ اللہ عوام اپنے اپنے علاقوں میں با اختیار با اور صاحب سلطان اور ایک امیر کو میں مسلمانوں کے قریبہ مجھ سے نہیں کہ دوسرے یعنی معالیہ علیہ اللہ علیہ کو ٹھیکے دینا عمر فاروق کے دور حکومت سے لے کے مسلسل پر فائد تھے اور تقریباً 15 سال بیت چکے تھے کہ یہ شام کے مستقل حاکم اور گورنر تھے ابیر الرحم جی سیدنا عمر بن ابن رضی و علی اللہ ناہر کی ماتی میں اس کے بعد سیدنا جناب عثمان ابن افسان علی اللہ کی ماتر اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلمان کسی بھی مسلم حاقع پر ویسے مستفید نہیں ہو سکے جیسے ابو جناب رضی اللہ علیہ بن فصار رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن افسان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ کی وفات کے بعد سفیان رضی اللہ عنہ کی, کے بعد بن رضی اللہ عنہ کی پر ہو ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ مکمل اسلامی سلسلت کا نہیں تھا جس کی حکومت شام اور اس کے گرد و نواح کے دیگر علاقے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب حسن رضی اللہ عنہ نے شروع کر لی اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ بیس سال تک تنخواہ ابیر المبین اور خلیفہ المسلمین بنے رہے اور پھر اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے جزید تخت نشین ہوئے تو پھر بھی مسلمانوں میں جورش اور تشویش پھیلی اور مسلمان ویسے متفق نہ ہو سکے جیسے ان چار لوگوں کے لیے منتقل تھے گو کہ ہندی کے چار افراد تھے جنہوں نے یزید مراغیا کے ہاتھ پر بیرس نہیں کی لیکن وہ چار افراد بہت زیادہ با اثر گئے اور ان میں سے بھی تین سو ایسے تھے جنہوں نے بعد میں بیرس کر لی یا بیرس والا مالا ہو گئے تو بہر بات مقبل اور بناثر شخصیات اسی کی میں جو ستر ایسے مشاجرات لڑائی جھگڑے اور یہ ہوتی ہے اس کے دو طرح کے اثرات ملتب ہوتے ہیں آئندہ آنے والی اثر یا تو نئی نسل اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس چب اور لڑائی جھگڑے میں نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بالآخر وہ لوگ سلوں پر آبادہ ہو جاتے ہیں سلح جوئی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور مقابلہ آگائی سے گریز کر لیتے ہیں یا پھر دوسرا نسل کہ آئندہ آنے والی نسل بعض لوگ ان میں سے مختلف وجوہات کی بنا پر اختلاف اور مباضہ آرائی کی راہ پر مقابلہ آر کی راہ پر ہی گامزن رہتے ہیں اور اس کے کئی ایک اخبار ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اپنے حق پر ہونے یا بڑھ کر افسر اور بہتر ہونے کا اخبار یا پھر ان کے ساتھیوں کا اسی راہ کو اختیار کرنے پر اصرار یا پھر بدخاط لوگ جو افنوں کے روپ میں ظاہر ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات یا مقاصد کے حصول کی خاطر انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے کئی ایک اخبار ہوتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے پر ہی مسر رہتے ہیں اور جھگڑے چلتے ہیں سید علی اللہ تعالی عنہ کی اجمن حضرت اور حسین تعالی عنہ ان رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں پر الگ الگ یہ دونوں اثرات مرتب ہوں گے سید حضرت اللہ عنہ ان کی نظیحت سلوہ جو تھی سلوہ پسند کرتے تھے اور وہ سیدنا جنا علی علی ابا سال کے دور میں جب وہ مراویہ علی اباس محنت سے جگہ کر رہے تھے اس وقت بھی وہ انہیں معاویہ سے صلح کرنے کا مشورہ دیتے اور لڑائی سے روکتے اور منع کرتے تھے اور ایک مرتبہ تو سگری جنا اصل علی ابان فرحم نے اپنے والد گراگی سے یہ کہا خون بہے گا اور ان کی یہ بات قبول نہ کی بلکہ لڑائی پر ہی اندازہ رہے اور لشکر کو مرتب کرنا شروع کیا اس کے نتیجے میں پھر جنگ جمل ہوئی جس کا سبب حضرت عائشہ اور دلکہ و زبیر وبی اللہ الرحم کا عثمان سے دینے کا مطالبہ تھا یہ لوگ اپنے آغاز و انصاف سمیت بسرہ پہنچے تاکہ وہ اس مطالبے پر پرامد کروانے کے لیے کچھ گنخ جمع کر سکے علی رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو اور انہوں نے اپنے لشکر کا روح جو انہوں نے شام کے لیے تیار کیا تھا شام کے بجائے بسرا کی طرف ہو دیجا اور اس موقع پر بھی حضرت حسن علی اللہ عنہ نے راستے میں اپنے والد گرامی سیدنا حریر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی اور کل کو آپ اس حالت میں قتل کر دیے جائیں گے کہ کوئی آپ کا مددگار نہیں ہو تو رضی اللہ ع فرمانے لگے تو, تو مجھ پر ہمیشہ اس طرح سے جذا فضا کرتا ہے جیسے بچی جذا فضا کرتی ہے میں نے کس بات میں تیری نافرمانی کی ہے تو حسن رضی اللہ علیہ کہنے لگے کہ قطر عثمان سے پہلے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں تاکہ آپ کی موجودگی میں یہ سانے نہ ہو تاکہ کسی کو, کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے کیا قطر عثمان کے بعد میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ اس وقت تک لوگوں سے خلاف کی بحر نہ دیں جب تک اطلاع تمام لوگوں کی طرف سے بیرت کی نہ آ جائے اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جس وقت یہ خاتون یعنی سیدہ رضی اللہ اور یہ دو مرد یعنی سبید نا اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سافی عثمان کا مطالبہ لے کر نکلے کہ آپ گھر بیٹھے رہے یہاں تک کہ یہ واہ سلو نافرمانی کی میری بات نہیں مانی مانیر نے الوداع بنیا میں یہ ساری جب شروع ہوئی تو تی دن علی رضی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھ کر اپنے صاحب تیز دن قسم رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا یا لا کا ماں کام کاش کے تیرا باپ اس سے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا یعنی علی رضی اللہ کو اس جگ میں ہونے والے انسان سے اس بدر اور شوق کا خدمہ ہوا کہ وہ اپنی موت کی کمنا کرتے ہیں اور آج اس کا یہ کہ اگر رضی اللہ عنہ کی اثر اپنے والد ارانی کو بھی وہ جنگوں سے روکتے اور منع کرتے رہے اور نبی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں پیش پیشگوئی فرمائی تھی کہ نئی دیہ اور میرا یہ بےتا سردار ہے اور شاید کہ اللہ ہو بارا اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان سلو کروائے گا دوسری طرف سیدن حسین علی اللہ محدود ان پر دوسرے تب کے اثرات مرتب ہوئے ان کا مزاج حسم عبدی اللہ رگو سے یکسر مختلف تھا اور نتیجہ کا ان کی پالیسی کے نتائج بھی انتہائی مولناک قسم کے برابر ہوئے دی. ان خطرناک نتائج میں وہ تمام تر اخبار اس کے پس منظر میں یکجا نظر آتے ہیں جن کی وضاحت میں نے ابھی کی ہے کہ اپنے حق پر ہونے کا اپنے برتر اور بستر ہونے کا احساس اور اختلافوں کی شفاف کی راہ کو ہی چننا اور اسی طرح بدلاؤں کا حمایتیوں کی روپ میں اپنے مفادات کے رسول کے لیے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کرنا یہ تمام طرح بات اور خرا سب کے سب یہاں موجود تھے جہاں تک احساس بدری کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبد نہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور محاورت سے ہزار ہا درجہ افضل اور پہلے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور یزید اتنے محاویہ صحابی ہیں بلکہ وہ صحابی کے دیتے ہیں اور تابرین ہیں اور ہیں اور, صابحی، صباح صابحی اور ان کے بعد آنے والے تمام کر لوگ جتنے بھی آنا افزا ہو جائیں صحابی کے نا کے با برابر نہیں ہیں اللہ کو خانہ ہوا شاعر صحابہ احراف کو ایک شرط سجیلت اور ازمک پکشی ہے ایک سات برتری ان کا بالکل درست تھا اس میں وہ حق بجانے تھے لیکن خلیفے کا انتخاب افضلیت کی وجہ سے نہیں کیا جاتا یہ بھی ایک حقیقت ہے خلافت کے لیے افضلیت شرط نہیں ہے نہ ہی افضلیت کی وجہ سے حاکت کو چنا جاتا ہے بلکہ کو اور خلیفہ کو منتخب کرنے کے لیے دیگر بہت سے امور وہ مرچوں خاطر رکھنا ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حکومتوں پر اکثر ایسے ہی لوگ فائد ہوتے چلے آئے ہیں جو مقبول ہوتے تھے اور اکثر لوگ اسے محروم رہتے ہیں صحابۂ شراب نے بآوباد ابھی بن نہیں سب کے سب موجود تھے ایک بڑی صحابہ کی موجود تھی جب جزید اتنے محاوریہ کو تلیفہ نامزد کیا گیا اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی صحابہ شراب نے خاموشی سے بیعت کر دی کوئی بھی صحابی یزید محافیہ سے کم کر نہیں بلکہ کئی گنا ہزار ہزار لاکھوں کروڑوں گنا افضل اور اعلیٰ مقام رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود اپنے سے کم تر اور مزدور کو انہوں نے خلیفہ اور حاقی تسلیم کیا اور صرف یہی نہیں اسے پیچھے چلے جائیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سکی جناب رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں سے ایسے ہی چلے آتے ہیں صحابہ کلام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی لیکن مختلف خلاصوں پر زبردست صاویرین کو مقرر کیا جاتا رہا اسی طرح قضاء کے مسئلے میں صحابہ کرام بھی کافی ہوتے تھے لیکن بہت سے صابرین بھی قضاء کے عہدے پر فائدے جبکہ کئی ایک صحابہ کرام موجود تھے یعنی یہ ایسے مسائل ہیں کہ ان میں افضلیت معیار نہیں ہے بلکہ جی آپ وہ تدبیر جہاں اور حکمت و دانائی اور دماغ حکومت کو سنبھالنے کا طریقہ کار اور بہرحال حسین ولی اللہ عنہ افضل ہونے کے باوجود اس عہدے سے محروم رہے تو ان کا احساس افضلیت احساس برضری وہ ان کو آمادہ کرتا تھا کہ یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور واضیہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت پر ہی ذرا نظر دوڑ تو بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ایک ایسٹ اراقہ قافلوں سے حاصل نہیں کرتے اور یورش کا دور رولہ رہا اور مسلمان وہ بے چین اور گز رہے تھے حلقہ کہ سکی علی رضی اللہ علیہ اپنے حمایتیوں سے خود داغ آ گئے مسلمانوں کا دعویٰ مدینہ میں تھا لیکن سکی علی رضی اللہ علیہ مدینہ سے فوفا کی جانب ہے آپ میں منتقل ہوئے کہ وہاں میرے حمایتی زیادہ ہیں لیکن انہی نے آپ کے ساتھ بدر کیا دھکا دیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے بد درد ہو گئے اور نفرت کرنے لگے جبکہ دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا حال اس سے جب, جب سے سیدناف رضی اللہ عنہ نے انہیں گورنر مقرر کیا اسمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک پندرہ سال پانچ سال تقریباً حلی علی اللہ عنہ کے دور میں اور اس کے بعد بیس سال تک مزید کل چالیس سال تک اگلے محلیہ علی اباٹو ہاکم رہے بیس سال تک شام اور اس کے جدو البہ میں ان کا فوٹو چلتا تھا اور باقی بیس سال وہ پوری اسلامی کلبراؤ کے اکیلے حاکم تھے اسلامی سلطنت کے تنہا خلیفہ بیس سال تک رہے اور انہوں نے بڑے بڑے مارکے گئے پہلا پہری بیڑا دنیا کی تاریخ میں امیر معاویہ رضی اللہ بہنوں نے بنایا پہلی جگہوں کا آغاز پہلی فوج یہ امیر معاویہ رضی اللہ بہنوں نے بنائی اور مسلمانوں کی سلطنت جتنی زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ دور میں پھیلی ہے اتنی کسی اور دورے پر وقت نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندازے جہاں بانی میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عن وہ سیدنا علی رضی اللہ علیہ کی تصویر مطلب اور فیصلے اور آج سننا کا اس بارے میں ذرا سا بھی اختلاف نہیں کہ افضل ہونے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ, عنہ اللہ اللہ بج نہیں کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ افضل سعید ابو اللہ رضی اللہ عنہ پھر رضی اللہ عنہ. پھر کو رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ یعنی افضل ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں اور نہ ہونا چاہیے فیل علی رضی اللہ عربیہ بن علی سفیا نسبت بہت افضل ہیں وہ مسلمانوں میں سے ہیں بزرگ کے بالکل میں شریک ہوئے رضوان میں شامل ہوئے اللہ سبحانہ خیال نہ کی طرف سے بار بار جنت کی بشارت ذریعے قریب سلمان ہو رہی اور سچ کی بازی سے یہ اور اس جیسے بہت سے بنا ایسے ہیں جن سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ خران کو رہے افضلی اپنی جگہ ہے لیکن حکومت کو سنبھالنا سیادت, سیادت کرنا یہ معاملہ ایک الگ معاملہ ہے جس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ خن ایک بہتر رقبران ثابت ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عرآن کی ضرورت پھر اسی طرح کفریوں کی طرف سے بے شمار قطوب کا سیدنا سید رضی اللہ عنہ کو ملنا جس پر دیا سے سیاست کا بڑا آدر تھا یہ دوسرا بڑا سبب بنا سیدنا سلطین رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر اوپا کی طرف نکالنے کا یہ کفری جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے وفاداری نہیں کی اور قتل کر کرنے کے لیے یہ انہوں نے ایک سازش رچی تھی جس میں وہ بالآخر کامیاب ہو گئے اکثر لوگوں نے منع کیا بلکہ جو بھی انہیں ملا اور جسے بھی ان کے اس دھرم کو ارادے کا علم ہوا سب نے انہیں ان کے پاس جا کے اس کام سے منع کیا وہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید سخت خلافت پر متوقع ہوا تو یزید کی طرف سے مقرر کردار مدینے کے گورنر ولید ابن رشقہ نے حسین اردو اللہ واہنوں کو بلا کر یزید کے لیے دینے کا کہا لیکن سید حسین اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ خوب یا فرحت میری طرف سے تمہیں نہیں ہوگی میں سب کے سامنے لوگوں کے سامنے آ کر اور یہ کام کروں گا تو انہوں نے کہا فنس ہے ٹھیک ہے اللہ کا نام دے کر آپ جائیے اور سب لوگوں کے ساتھ لوگ جہاں ہوں گے کے لیے اس وقت آپ بھی تشریف دے آئیے لیکن دوسرا سارے کا سارا دن گزر گیا اور ولید نے حسین رضی اللہ عنہ کو بولوانے کے لیے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا صبح بولے تو سارا معاملہ واضح ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا تم بھی جائزہ جا لے لو ہم بھی جائزہ جا لے گئے وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اقرار نہیں کیا پھر حسین رضی اللہ عنہ اس رات کو ہی مکہ کی طرف روانہ ہوگا رابطے میں یہ عبداللہ ابن زبیر اور اللہ ابا عنما یہ مکہ جا رہے تھے تو عبداللہ ابن اور عبداللہ رضی اللہ ابن ابا علیہ اللہ عنہ رابطے میں ملے اور ان سے مکہ جانے کا مقصد پوچھا انہوں نے بتایا کہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی ہے اور لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ اللہ سے ڈرو ابن عمر اور ابن ابا ربی اللہ عبداللہ اور رہنما ابن اللہ رضی اللہ عنہ کی دونوں دو کو کہنے لگے کہ تم دونوں اللہ سے ڈرو اور مسلمان کی جماعت میں سفر کا کرو بار بار ہاں یہ اپنے ادب پر قائم رہے اور مکہ پہنچے مکہ پہنچنے کے بعد وہاں موجود تمام لوگوں نے انہیں نصیحت کی اور منع کیا کہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ الگ کر دیں کیونکہ انہوں نے آپ کے والد کی سے بھی وفا نہیں کی اور آپ سے بھی وفا کرنے کی کوئی امید نہیں ہے اسی طرح اتنے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کیا یہ زین ازی اللہ وکا میں مزید تھے تو اب عبداللہ صبح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ لحاظ جانے کے ارادے پر پکے ہیں تو تین راتوں کی مسافت طے کر کے صبح اب ابن رضی اللہ عنہ پہنچے مکہ میں اور حسین رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ آپ ان کے پاس نہ جائیں تو حضرت حسین رضی اللہ علیہ نے یہ بات ماننے سے انکار کیا صبح اب ابن عمر رضی اللہ عنہ, عنہ فرمانے لگے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو اختیار دیا کہ دنیا اور آخرت میں سے جسے جانے اختیار کر تو so رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کر دیا یہ حدیث منانے کے بعد فرمانے لگے کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے جگر ہیں اللہ کی قسم آر رسول میں سے تم میں سے کوئی بھی شخص کبھی بھی دنیا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چنا تھا اور اللہ نے تم لوگوں کو دنیا سے بیٹھ کر آخرت کا راہی بنایا ہے اور آخرت کو تمہارے لیے چنا ہے لیکن یہ سب باتیں سن کر بھی عبداللہ انکار کر دیا تو ابن نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے اور فرمانے لگے مستقبل میں قتل کیے جانے والے میں ہیں اللہ کے فکر کرتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ حسین کو بھی اسی طرح روکے سے سطر کر دیا جائے گا جیسے کہ ان کے بارے, سے سیدنا علی رضی اللہ کے بارے میں کیا گیا بہرحال یہ جب آگے ہوگا راستے میں بھی بہت سے لوگوں سے قدری رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ احسن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر تاجرین نے بھی انہوں نے منع کیا اور روکا کہ یہ سفر نہ کریں لیکن وہ سفر پر فکے رہے اپنا ارادہ انہوں نے پکتا کیے رکھا اور اس دوسرے عکیل کو کوفے کے حالات پر علم کرنے دیتا کے لیے بھی اب کوفے میں چونکہ سازش بن رہی تھی اور کوفے کا جو گورنر تھا وہ نرد وزار تھا تو جدید اتنے باقی چونکہ حاکف ہے اور حاکم میں وقت کا کام ہوتا ہے اپنے خلاف اٹھنے والی بغاوت کو کچلنا تو اس نے ابن زیاد کو مکین کی کوفے کی ذمہ داری بھی دے دی کیونکہ وہ سخت گیر حاکب تھا اور حکم زیاد کے سختی کے ساتھ ان باغیوں سے نمٹے جب ابن زیاد کا بھی گورنر بنا تو کفیوں نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے ہماری اس ضوابط کا علم یہاں پر مسلم بن کے سوا کسی کو نہیں مسلم بن حقیق نے کفک جب پہنچے تو کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیس کرنا شروع کر دی تو انہوں نے پیغام جبالیہ تھا کہ حالات کازگار ہیں آپ فوراً نکلیں تو سے ادنان حسین وسی اللہ علیہ نے کوفی کی جانے قطر کا آغاز کر دیا تھا لیکن جب ابن زیاد کے گورنر بننے کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا تو انہوں نے واپس حیران بھیجا کہ آپ وہیں رک جائیں اور واپس برت جائیں حالات سازگار نہیں ہیں اور اس کے کچھ دیر بعد ہی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جا. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر راستے میں موجود سے حسین علی اللہ علیہ اور ان کے دیگر کلتا کو پہنچی تو حسین علی اللہ علیہ نے واپس جانے کا ارادہ کیا لیکن مسلم بن عقیل کے جو بھائی اور ان کے دیگر اخوام تھے وہ کہنے لگے کہ ہم مسلم بن کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے تو حسین رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں جاتے تو میں بھی تمہارے ساتھ بولے گا اب انہوں نے کوفہ جانے کی بجائے جب یہ سنا کہ ابن زیاد کی فوجیں وہ اس شورش کو روکنے کے لیے کوفہ میں پھیل چکی ہیں اور ان کو پتا چل چکا تھا کہ حسین علی اللہ علیہ بھی نکلے ہوئے ہیں کوفہ کی کنارے تو ان کو روکنے کے لیے یہ آگے تھے تو سیدنا حسین علی اللہ علن نے اپنے قافلے کا رخ اوفے کی بجائے شام کی طرف کر دیا کربراہ یہ مکہ سے کے راستے میں نہیں آتا بلکہ یہ شام کے راستے میں حقائق رکھنا چاہتے تھے مسلم بن عقیل کے قطر کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور یہ اسی صورت پہ موجود کے نظر آتا ہے جب وہ یہ اپنا حاقی اب ابن زیاد کے قافلے نے انہیں روکا تو اس وقت حسین سب اللہ علیہ وسلم نے تین مطالبات پیش کیے جن میں سے ایک مان لیا جائے یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ یا پھر مجھے اسلامی سرحدوں میں جانے دو میں جہاد جہاز سرکار یا پھر مجھے یزید ابن معاذیہ کے پاس جانے دو پیار کرتا ہوں ابن زیاد نے یہ تیسری شرط مان لی لیکن لی اس میں اس نے اپنی یہ شرط رکھی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیرت کرو پھر آگے جانے نے ان کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اسے اپنی شان کے خلاف سمجھا کہ میں اتنے زیاد کے ہاتھ سے کیوں بیرت کروں اگر کرنی ہے تو یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیرتھ کروں بس اسی چھوٹی کی سختی کی وجہ سے جو دونوں جانے سے ابن زیاد کی انتظامی مسلحت کے بجائے اپنے عزت نفس کو مقدم رکھا اور ابن زیاد نے بھی نقص پالیسی اٹھانے کے بجائے رقص گیر رویہ حاقہ رویہ اختیار کیا صحیح زنان حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کے نتیجے میں آپس میں دورتکار ہوئی اور تلواریں کھنچی اور لڑائی ہی شروع ہو گئی اب اس سازش کو بھڑکانے والے کی حقیقت پر وہ خوفی تھے جنہوں نے بغاوت کا سبوت ملانے کے لیے مسلم اپنے حقیق کو قتل کیا تھا اب وہ حسین عبی اللہ عن کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے اور ان خطوط کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے جو حسین نبی اللہ عل کے پاس تھے کیوں کہ اگر یہ خطوط ان تینوں صورتوں میں حسین رضی اللہ علیہ واپس مکہ جاتے ہیں تب بھی اسلامی سرحدوں پہ جاتے ہیں تب بھی یہاں ہیں تب بھی تمام سر پانیوں کے نام وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی کاروائی کی جاتی تو ان سبوتوں کو بڑھانے کے تاکہ وہ خطوط جل کر رات ہو جائیں سبوت ختم ہو جائیں اور ایک جیتا جات کا ثبوت جو سید انہ پتی کی صورت میں موجود تھا انہیں بھی انہوں نے مدرومن قتل کر دیا شہید کر دیا گیا تو بہرحال یہ مختصر تھاان سا کربلا کا ایک سخ منظر اس کے اخبار اور وجوہات اور چند ایک دائق نے یعنی پھر آخر واقعہ کربلا کے رونما ہونے کا جو سبب بنا وہ سید جناف الدین کا اپنی عزت حق کو مسند رکھنا اور ابن زیاد کا سخت خاکمانہ سخت گیر رویہ یہ بے بنیادی اسبابت تھے جس کی وجہ سے یہ سانحہ پاجیا رون ماحوا اور ظالموں کو جگر گوشہ رسول سگی جناف رضی اللہ عنہ کو مظلومن قسل کرنے کا موقع مل گیا اور اس واقعاتی کی میں بہت سے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ یا گئی پر تان و تشنی کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اس حفاظت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حادثہ ایک حادثاتی نوعیت کا تھا کوئی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ جب و جمو والا خاندہ پیدا نہیں ہوا تھا اور یہ حادثہ ہے اور اس کو حادثہ ہی تلا دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور وہ بار بار ہستیاں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا رضی اللہ عنہ و ان کے بارے میں زبانیں تہن تلا کرنے اور ان کے بارے میں کسی قسم کے تبصرے کرنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق سے جلد پہلے کی توقع رہی انہیں